خیر مقدم کرتے ہیں جو مملکہ میں الحمد دنیا کے رب کو مالک سے حج کرنے الحمد تشریف فرما ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ ان کا کرنے کی جس جنت ہی ہے رب ان اللہ ما میں بھی ضرور واعلموا أن الله غفور حليم وأشهد أن لا إله إلا الله الخلاق العليم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين شاروا على طريقته في التعامل الحسني والخلق الكريم أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله بالاستجابة لأوامره وتعليق القلوب به سبحانه محبة وخوفا ورجاء فإن من اتقى أفلح وفاز دنيا وآخرة ومن اتقى الله هدي إلى الحق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بغسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم وقال سبحانه واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال عز شأنه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإن, وإن من تقوى العبد لربه أن يوحد الله جل وعلا في عبادته فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله كما قال سبحانه يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال عز شأنه وما خَلَقْتُ الجن والإنس إلا ليعبدون وقال عز وجل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وقال ربنا جل وعلا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وجميع الأنبياء والرسل جاءوا بالتوحيد وفي م أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وإيسى وخاتم الأنبياء محمد صلوات الله عليهم أجمعين فكل الأنبياء يقولون لأقوامهم يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ثم جعل الله الآقبة الحميدة لأهل التوحيد وأتباع الرسل وجعل العقوبة على من خالف طريقهم قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة في الارض كيف كان المكذبين التوحيد الخالص اور خالص اور یہ توحید خالص جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اللہ یہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مانا و مفہوم ہے اللہ کا فرمان ہے تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے اور اللہ پاٹ نے فرمایا آپ کہہ دیجیے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جاری میرا رجوع ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اشاد فرما چکا ہے کہ بناؤ معبود نہ بناو. تو صرف وہی اکیلا ہے پس تم میر... تم سب صرف میرا ہی ڈر رکھو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہے اب جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو اسی کی طرف نالا و فریاد کرتے ہو اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تمہیں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو آخرکار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا اس گواہی کے پائے جانے کے ساتھ اس بات کی گواہی کے محمد اللہ کے رسول ہیں اس سے کامیابی و نجات حاصل ہوتی ہے بین طور کے آپ کا حکم مانا جائے آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے اور آپ کی ہی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے مبوس کیا کہ آپ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اور گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لائیں اللہ کا فرمان ہے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی یقینا ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا خوشخبریاں سنانے والا آگاہ کرنے والا بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے مومنوں تمہارا رب تمہیں بڑے فضل کی بشارت سناتا ہے اس کا فرمان ہے اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اور فرمایا اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے بلا شبہ ایمان کئی ارکان پر مبنی ہے ان کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے کی ہے تم ایمان اللہ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر کی اچھی اور بری ہونے پر اسی طرح آپ نے ارکان اسلام کو اس قول میں بیان فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کا واحد ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو نماز شہادہ عین کے بعد اسلام کے عظیم ترین ارکان میں سے ہے یہ وہ عمل ہے جو اسلام پر دلالت کرتا ہے اور یہ انسان اور اس کے رب کے بیچ کا رشتہ ہے اس کے اندر بندہ اپنے معبود اور خالق سے سرگوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نماز قائم کریں یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے اور اللہ سبحان ہوں نے فرمایا نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریخی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے اور فرمایا اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے جہاں تک زکوۃ کی بات ہے تو یہ مال کے تھوڑے حصے کو نکال کر ہوتی ہے اللہ کی رضا جوئی اور فقیروں کی دل جوئی کے لیے اللہ کی رضا جوئی اور فقیروں کی دل جوئی کے لیے اور ان عام منافع میں حصہ داری نبھا کر جن کا ذکر زکات کے مصارف میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم نمازیں قائم رکھو اور زکات دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے امال کو خوب دیکھ رہا ہے اور فرمایا اللہ عز و نے نماز کی پابندی کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اسی طرح اسی طرح اس دن کا ارکان میں سے ماہ رمضان کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور پانچواں رکن اللہ کے حرمت والے گھر کا حج ہے اس کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو اللہ جل وعلا کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے اور فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کرو گے اسے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو وہ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے اور اے عقلمندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی گناہ یا فسق کا کام نہیں کیا تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا اے مومنوں ہمیں حج کے مناسب میں اپنے نبی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم مجھ سے مناسی کے حج سیکھ لو بلکہ ہمیں اپنی تمام عبادتوں میں ان کی پیروی کرنے اور ان کے طریقے اور راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا اور اللہ نے اسی پر اپنی محبت مرتب کی اور اللہ تعالی نے اسی پر اپنی محبت مرتب کی اللہ تعالی نے, اللہ تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابے کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ سبحان نے فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکست اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین اخلاق اور افضل ترین آداب سے آراستہ تھے جیسا کہ آپ کے رب نے اپنے اس قول سے آپ کا وصف بیان کیا اور بے شک تو بہت بڑے یعنی عمدہ اخلاق پر ہے اور فرمایا اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں ام المن عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا اخلاق بیان کیا تو فرمایا قرآن آپ کا اخلاق تھا اسلام کی حقیقی تصویر اعلیٰ اور بہتر سلوک و برتاؤ پر مشتمل ہے آج مخلوقات کو اپنے مالی معاملات اقتصادی و سیاسی نظام علمی مناہج اور بحث و تحقیق کے طریقوں میں اخلاق پر اعتماد کرنے کی کتنی ضرورت ہے کوئی بھی امت دلوں میں اخلاق کا بیج بوئے بغیر سال شہری تیار نہیں کر سکتی پتہ چلا کہ اخلاق حقوق کی حفاظت کرتا ہے افراد اور معاشروں کو کامل ترین منہج پر قائم رکھتا ہے دنیا کو زندگی کے تمام میدانوں میں اخلاقی معیاروں پر اعتماد کرنے کی کتنی ضرورت ہے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اخلاق کی بنیادوں کو موقع کرتا ہے جس میں کہ آپ نے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا آپ نے کہا بلا شبہ تمہارے خون مال اور آبرو تم پر حرام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو اور یہ مومنوں اس دین اسلام کے محاسن میں سے ایک ہے جو اخلاق فاضلانہ پر ابھارنے کے لیے آیا ہے صحیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں جس سے دین اسلام کا فضل اس کی شریعت کا کمال اور اس کے مقاصد کی بلندی ظاہر ہوتی ہے یہ دین مسالے کی حفاظت کرتا ہے اور مفاسد کو ختم کرتا ہے اور کائنات کی تعمیر اور مخلوقات کو نفع پہنچانے کی دعوت دیتا ہے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور آپس میں محبت کو رحمت کے اصول مقرر کرتا ہے خیر احسان خرچ اور سخاوت پر ابھارتا ہے اور کسی بھی انسان پر ظلم کرنے سے باز رہنے اور سرکشی چھوڑنے کو کہتا ہے اسی لیے امت مسلمہ ایک امت ہے جو کتاب و سنت پر اعتماد کرتے ہوئے خواہشات اور بدعتوں سے دور لڑائی اور اداوت سے بلند وہ ہدایت پر اکٹھی ہوتی ہے جو ایک رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ایک نبی کی پیروی کرتی ہے اور ایک کتاب سے ہدایت حاصل کرتی ہے اور وہ کتاب قرآن ہے ایک ہی روخ ہو کر نماز پڑھتی ہے اور وہ کعبہ ہے اور ایک ہی گھر کا حج کرتی ہے اور ایک ہی عبادت ادا کرتی ہے آپس میں عدل و رحمت اور باہمی تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے اخلاق کی جن چیزوں پر شریعت نے ابھارا ہے ان میں خوبصورت باتوں اور اچھے الفاظ کا انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد دلواتا ہے اور اللہ نے فرمایا اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور شریعت جو کچھ لے کر آئی اس میں باتوں میں سچائی اختیار کرنے کی ترغیب ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اسی طرح عہد و پیمان کی پاسداری کا حکم لے کر آئی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو عہد و پیما پورے کرو اور فرمایا اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے والدین قرابتاروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایا سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں یعنی قنیز و غلام سے یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا اور والدین کے حق میں فرمایا ان کے آگے اف نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازوں کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے اور میاں بیوی بی کے بیچ حسنے معاشرت کا حکم دیا فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودھو باش رکھو وہ تمہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے عرفہ میں آپ کے خطبے میں سے یہ بھی تھا تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو بلکہ شریعت نے مخلوق پر احسان کرنے اور ان کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں اور ظلموں زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ نے فرمایا بے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے کام کرنے والوں کے نزدیک ہے اور اللہ نے دھوکا دھڑی اور گھٹا بڑھا کر تولنے سے منع کیا فرمایا اور ناپ پوری پوری کرو۔ انصاف کے ساتھ امانت کی حفاظت اور انہیں ان کے حقدار پر لوٹانے کا حکم دیا فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل انصاف سے فیصلہ کرو اللہ نے اپنے اسکول سے مومنوں کی تعریف کی فرمایا جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں اسی طرح اہل اشار کی تعریف کی اور کہا بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں وہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے خیر کی راہ میں صدقات کرنے والوں اور خرچ کرنے والوں کی تعریف کی فرمایا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہر بھلائی نہ پاؤ گے اور جو تم خرچ کرو اسے اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے اخلاق فاضلہ والوں کے ثواب کے سلسلے میں اے مسلمان قرآن حکیم کی آیتوں کے چند نمونے مظاہرہ کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پروزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نیک کاروں سے محبت کرتا ہے مسلمانوں نے مسلمانوں اللہ نے اپنے بندو کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے تاکہ اپنے فضل سے بندوں کے گناوں سے درگزر کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مگر ان لوگوں کے لیے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے اور عزا اللہ و وجلہ نے فرمایا ہاں <تصفح> بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں اے مسلمانوں آپ کا یہ دن آپ کا یہ دن توبہ کے موسموں اور مغرفرت کے مقامات میں سے ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے کسی اور دن آزاد نہیں کرتا وہ قریب ہوتا ہے اور پھر ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے ایسا کیسے نہ ہو اور یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے اپنی یہ آیت نازل فرمائی آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا اسی جگہ اخلاق مکمل ہو گئے اور عالی فضائل اور پاکیزہ محاسن پر مشتمل شریعت پوری ہو گئی مسلمان اس کے نمونے سورے حجرات میں دیکھو جہاں کہ اللہ نے افواہوں کی تصدیق کرنے سے منع کیا دو لڑنے والوں میں سلح کرانے اور باغی کو حق کی طرف لوٹانے کا حکم دیا مخلوق کا مذاق اڑانے برے القاب سے پکارنے بدگمانی تجسس چغل خوری اور تکبر سے منع کیا پورے عالم کو دعوت ہے کہ وہ قرآن کریم کا مراجہ کرے تاکہ اخلاق کے بلند درجہ سے واقف ہو جیسا کہ اللہ نے فرمایا یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اسی لیے عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں تھا میں نے تمہارے بیچ ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوط تھامے میں رہے تو اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے وہ ہے اللہ کی کتاب اور کتاب اللہ نے جس چیز کی طرف دعوت دی وہ ہے مسلمانوں کا اتحاد مکر فریب اور خیانت سے بچنا اور جو خائن اور ظالم گزر چکے ان کے انجام سے عبرت و نصیحت پکڑنا مالی معاملات میں اسلامی ضوابط و اخلاق کی رعایت سے تجارت بڑھتی ہے اقتصاد ترقی کرتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے آپسی اعتماد پر مبنی ہوتا ہے اسی لیے شریعت نے دھوکا دھڑی سود خوری باطل طریقے سے دوسرے کے مال کو کھانے خرید و فروخت کی مجھول شکلوں اور جوا کو حرام قرار دیا اور اللہ نے حقوق کو لکھنے کا حکم دیا اور ان چیزوں میں سے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے اور جن کا اخلاق سے تعلق ہے حکمرانوں کی اعتعط ہے اور اس کی وجہ عام نظام کے تحفظ میں اس اطاعت کا اثر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی اس لیے امت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا التظام کرے اور اپنے رہنما اور حکمرانوں کے جھنڈے تلے لڑائی جھگڑوں سے دور ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے مخالفتوں سے روکتے ہوئے بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے اکٹھی ہو اور اس طرح لوگوں کے لیے نکالی گئی سب سے بہتر امت ہو جائے اور یو اللہ نے جس غلبہ رزق خیر اور اتحاد کا وعدہ فرمایا ہے اس سے سرفراز ہو جائے فتنوں کی گندگیوں اور اس کے دوات سے دور رہے چاہے وہ فتنہ گر جتنا رنگ بدلے اور اپنے حالات بدلتے رہیں اگر اخلاق کا تحفظ دنیا کے تمام حصوں میں مطلوب ہے تو اس سرزمین پر اس کا تحفظ زیادہ ضروری ہے یہ اخلاق کے فاضلانہ نہیں کہ حج کے موسم کو ناروں اور مظاہروں کی جگہ یا فرقہ بندیوں اور بروہ بازیوں کی دعوت کا مقام بنایا جائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے خطبہ میں تاکیدی طور پر فرمایا کہ جہلیت کی تمام چیزیں میرے دونوں پاؤں تلے رکھی ہوئی ہیں اے سارے کا سارا عالم بلا شبہ اخلاق کا التظام زندگی کے سب سے اچھے راستے اور کریمانہ زندگی مہیا کرتا ہے اس لیے اے امت کے رہنماؤں شریعت کے علماء اے ذمہ دارو اے فاضل مربی حضرات اے والدین اور اے صحافیوں ہم سب کے سب مدو ہیں کہ اخلاق کا موضوع جس اہمیت کا حامل ہے وہ اہمیت اسے دیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ نفسوں کو اللہ کے خوف کا شعور دلا کر اور قرآن کریم سے جوڑ کر اور اخلاق کی پاسداری کی صورت میں دنیا و آخرت میں حس نے خاتمہ کی امید دلا کر اخلاق پر ان کی تربیت کریں اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفا میں خطبہ دینے کے بعد دلال کو حکم دیا کہ اذان دیں اور اقامت کہیں پھر آپ نے زہر کی دوری نماز ادا کی پھر عصر کی دوری قت قصر نماز ادا کی پھر عرفا میں اپنی اوٹنی پر وقوف کیا اللہ کو یاد کرتے رہے اور اس سے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ ملدلفہ گئے آپ اپنے صحابہ کو رفق و نرمی کی وسیعت کرتے اور کہتے اے لوگ سکینت وقار سے کام لو بھلائی تیز چلنے میں نہیں ہے جب آپ مزدلفہ پہنچے جموں قصر کر کے تین رقط مغرب پڑھی اور آشا دوری رکعت مزدلفہ میں رات گزاری اور وہاں فجر کی نماز اول وقت میں ادا کی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہاں تک کہ روشنی پھیل گئی پھر منا گئے طلوع شمس کے بعد جمرا اخبا میں ساتھ کنکریاں ماری قربانی کی اور حلق کرایا اور تواف سازا کیا ایام تشریف میں مینا میں رہے اللہ کو یاد کرتے رہے اور زوال کے بعد تینوں جمعات پر کنکریاں مارتے رہے چھوٹے اور بیچ والے کے پاس دعا کرتے اور اپنے نے صاحبانے آزار کے لیے مینا میں رات گزارنے کی مہلت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تیرہویں تاریخ تک مینا میں ٹھہرنے کی ہے اور یہی افضل ہے اور بارہویں تاریخ کو جلدی نکلنا بھی جائز ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے فارغ ہوئے اور مدینہ کے سفر کا ارادہ کیا تو بیت اللہ کا طواف کیا بیت اللہ الحرام کے حاجیوں آپ ایک معزز مقام اور فضیلت والے زمانے میں ہیں جس میں برائیوں کی مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھا تاکہ آپ ذکر و دعا کے لیے فارغ رہ سکیں رب کریم سے اپنے لیے اور اپنے محبوبوں کے لیے اور جن کا آپ پر حق ہے ان کے لیے اور عام طور سے تمام مسلمانوں کے لیے خوب خوب دعا کیجئے کہ اللہ ان کے احوال کی اصلاح کرے اور حق پر انہیں متحد کر دے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے جیسا کہ حدیث میں ہے جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اسے بدلا دو اور اگر بدلہ نہ دے پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو بلا شبہ ان میں سے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی ہے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے مہمانوں کی راحت کے لیے راتوں کو جگتے ہیں اور جن میں سر فہرست خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد ہیں ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اے اللہ اے حیو قیوم اے صاحب جلال و اکرام ہم تج سے سوال کرتے ہیں کہ تو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق یاب کر اے اللہ ہر بھلائی پر تو ان کا حامی ناصر اور مددگار ہو اے اللہ وہ جو بھلائی اور احسان کر رہے ہیں اس پر انہیں بہتر بدلا دے اے اللہ ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو برکت سے نواز اے اللہ ان کے ذریعے شاہ کے بازو کو مضبوط کر اور انہیں پوری امت کی بھلائی کا ذریعہ بنا اے اللہ حاجیوں کا حج قبول کر اے اللہ حاجیوں کا حج قبول کر ان کے معاملات کو آسان فرما اور انہیں ان لوگوں کے شر سے بچا لے جو ان کا برا چاہیں اے اللہ تو انہیں صحیح سلامت بہرہ ان کے ملکوں میں واپس کر دے اس حال میں کہ نے ان کے گنا معاف کر دیے اور ان کی ضرورتیں پوری کر دیں اے اللہ تو مسلم مردوں اور مسلم عورتوں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما ان کے آپسی رشتوں کو جوڑ دے ان کے دلوں کی اصلاح فرما ان کے معاملات کی سرفرستی فرما انہیں ان کے ملکوں میں معمون کر اور انہیں سب سے اچھے اقوال اعمال اور اخلاق کی ہدایت بخش اعمال اور اخلاق کی ہدایت بخش پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور اس چیز سے جو مشک بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے برو